امبابا قاود باللہ السلامی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر سین تیس المؤمنون کا واحد انشتکا عینوهو انشتکا بلوهو و انشتکا رسوهو انشتکا المؤمنون کا واحد کا کلو آپ علیہ السلۃ السلام نے فرمایا ہے <خخخ> المؤمنون جانتے ہیں مومن کی جمع مؤمنون ایمان والے کا رجولن کا آپ کے لیے آتا ہے اس جیسا زعد کا آمرن زید عامر جیسا ہے فرال کا خشدی کے لیے آتا ہے کہ انشتاک شرطیہ ہوں گے نہیں تو پڑھ لیں گے کی بات اختیار ہے اس کا مجرد شکا یشکروں سے آتا ہے مجرد سے اس کا معنیٰ ہوتے ہیں شکایت کرنا مجرد سے اس کا معنیٰ ہوتے ہیں شکایت کرنا تو یہ مزید سے آتا ہے قوامی حال سے اس کا معنیٰ ہوتے ہیں بیمار ہونا اشتہا کا معنی کیا ہے بیمار ہونا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کا بیمار ہونا آئین آئین کے کئی سارے معنی آتے ہیں لیکن اس کا مشہور معنی آخر آئن کہتے ہیں آنکھ کو چشمہ کو بھی آئین کہتے ہیں پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے سورج کو بھی شمس کو بھی آئین کہتے ہیں برآ مشہور مانا ہے اس کا آنکھ کا ہے اور یہاں برات بھی آنکھ ہی ہے تو آئین کا مانا آشت کا کلو کا پھر وہی ابھی مانا بیمار ہونا انشت ان کا رقص رخص رقص سر کو بولتے ہیں آگے وہی اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجیے پہلے بھارت کو ایک نظر دیکھیں گے المک مینونا کا رسو پلوشت کامک مینون مومن کا واحد تمام مومنی تمام کے تمام مسلمان المخ مسلمان رجل واحد ایک آدمی کی طرح ہے رجولن رکرا ہو تو نکرا کے معنی کس سے کئے جاتے ہیں ایک سے کیے جاتے ہیں رج اللہ ایک غلام ٹھیک ہے نا نکرا کے معنی میں اس طرح آتا ہے تو المک میں نونا مسلمان کا رجول واحد ایک آدمی کی طرح ہے ایک آدمی کی مانشت اگر اس کی آنکھ بیمار ہو عشت کا پلو ہو, سارے کا سارا بیمار ہو جاتا ہے کلو سارے کا سارا جسم اگر آنکھ بیمار ہو جائے تو سارے کا سارا جسم اس کا بیمار ہو جاتا ہے ورنہ رشتہ کا سو اور اگر اس کا سر بیمار ہو جائے تو عشت اس کا سارے کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی ہو جس جی طرح ایک انسان ہے اس کی اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو یقین جانیں کہ پورا جسم بےقرار ہو جاتا ہے انسان کو چین اور سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس کا وہ درد ختم نہیں ہو جاتا اسی طرح سر میں درد ہو تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے اگر مراد یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو مراد یہی نہیں ہے کہ بس آنکھ میں اور سر نہیں ہو فرض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو تو اس کا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے تو حدیث میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانت قرار دے دیا ہے کہ جس طرح صرف اور صرف ایک آنکھ میں سر میں ہاتھ میں کسی بھی عسم میں اگر تکلیف کی وجہ سے پورے کا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اسی طرح تمام کے تمام مومنین تمام کے تمام مسلمان بھی ایک جسم کی مانے میں اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسروں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اس تکلیف پر ان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے جس طرح ایک جسم کے کسی عورت میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اسی طرح اگر بعض ایمان والوں پر بعض مسلمانوں پر حالات آتے ہیں مشکل حالات آ جاتے ہیں تو ان کی جو تکلیف ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنی تکلیف سمجھنی چاہیے دیکھ لیجیے جس طرح کے مسلمانوں کے حالات سے میں کہتا بھی رہتا ہوں برما کے مسلمان میں اس کے علاوہ فلسطین اور جگہ جگہ پر جہاں مسلمانوں پر ظلم و سم جاتے ہیں تو ان کا کم از کم اور کچھ نہیں ہمیں احساس تو رکھ سکتے ہیں نا ان کا درد تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے اگر وہ تکلیف میں ہیں وہ پریشانی میں ہیں ان پر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں تو اس کا احساس تو ہمیں ہونا چاہیے برحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور ان کا طرز رکھنا چاہیے بات نہیں ہے عام بات ہے جہاں کہیں بھی دنیا کے مسلمان ہوں وہ اگر تکلیف میں مبتلا ہوں تو دوسرے مسلمانوں کو ایمان والوں کو ان کی تکلیف کا احساس کرانا چاہیے اس عجیب مبارکہ روز سے آپ والے اخلاق نے امت مسلم تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانت قرار دے دیا کہ جب ایک جسم کی کسی بھی عوم میں تکلیف ہوتی جی ہے تو انسان کا پورا جسم پہ قرار ہو جاتا ہے تو جب پورا جسم پہ قرار ہو جاتا ہے ایک عزم میں تکلیف کی بنیاد پر اسی طرح جو پوری امت ہے۔ اگر ایک تبدیلی میں ہمارے پڑوس میں جس کے ہمارا گیٹ اور اس کا گیٹ مستصل ہوتا ہے وہاں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کن کن تکالیف سے گزر جاتا ہے بھوکا پیاسا ننگا رہ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم آ, کسی ادر سٹی یا ادر کنٹری کے بارے میں سوچیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے بہرحال انسان کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے اور اپنا موازنہ کرتے رہنا چاہیے علی <اللَّهَة> اپنے, اپنے کاشت کا, کا عین الن میں نے آپ کو بتایا کہ نگرہ ہے اس کے معنی خود ہی ہے کیا واحد ایک بھی لگا اگر اس کی آنکھ میں ہوتی ہے تو اس قرار ہو جاتا ہے تو اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اشتکا کلو اس کا سارے کا سارا جسم بےقرار ہو جاتا ہے عبارت ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی سب کو حدیث نمبر ہو جیل بھی پڑھا جا ہے اور بھی اور مزید سے اب سفر سفر چنمانا سفر ہے انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کے ارادے سے سفر کو مراد گھر سے باہر نکلتا مانا تو ہوتے ہیں. مانا تو حصہ. عذاب ہے تکلیف. یم منع یم نہ ہو ہوتے روکنا منع کرنا ناؤ کہتے ہیں نیند کو ناؤ کیسے کہتے ہیں نیند کو کام کہتے ہیں کھانے کو تو کھانے کی جو چیز ہوتی ہے کھانا ہوتا ہے جو شراب کہتے ہیں پینے کو تو مانا کھانا شراب مانا پینا قلا قبا قضا یا جس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا کیا معنی ہوتے ہیں پورا کرنا کے, کے ساتھ کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں اپنی حاجت نما اور نما کیا معنی ہیں حاجت ضرورت اپنی ضرورت اور اپنی حاجت وجہی وجہ کا معنی ویسے چہرے کے ہوتے ہیں لیکن مراد یہاں پر اس مقام پر وجہ کے معنی ہے موقع انسان کے لیے کوئی موقع ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس موقع پر اپنا کام کرتا ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے نا موقع بھی ہے جانب. یہ معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا اجلہ یا کا معنی کیا ہوتے ہیں جلدی کرنا اور باب تفریح سے بھی اس کا معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا ٹھیک ہے اجلاو پڑھ سکتے ہیں مجرس بھی پڑھ سکتے ہیں, پر پڑ سکتے ہیں یا عجل پڑیں گے تو آج لائح میں تو آبے تک ہوگا گھر والے اپنے گھر کی طرف سفر آذاب کا ٹکڑا ہے سفر اذا کا ٹکڑا یمنا ہو آہ تو کم روکتا ہے تم میں سے ہر ایک کو یمنا ہو روکتا ہے آہ دا کم تم, تم میں سے ہر ایک کو یمنا ہو میں پائے ہو رہی ہے آہادو آہادو نام مطبو نام مطبو اپنی حاجت اپنی عادت کو, کو پورا کر لے اس کے موقع سے پل یا آجل کرے سی سے مبارکہ کا ہے اور انسان نیم کانا پینا روک لیتا ہے تو یاد رکھیے گا زمانہ قدیم کی طرف اگر ایک نظر ڈالی جائے گزشتہ زمانے کی طرف جیسے عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس کے بعد کا بھی زمانہ ہے اس میں اخبار پر مشکل اگر بحری سفر کہ اس طرح کی سہولیات کی صورت میں دیکھ لیا جائے تو اتنی تیز طرح گاڑیاں اور ہوائی جہاز اس طرح کی سواریاں میسر نہیں تھی بلکہ گھوڑے اور گندوں وغیرہ کا اپنا راشن پانی بھی ختم ہو جاتا تھا جی جی ابھی تو ان شاء اللہ بتاؤں گا ایک بار نہیں دو بار بتاؤں گا تو اس میں یہ تھا کہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی ظاہر ہے کہ دور دراز سے رواں سفر کرنا پڑتا ہے جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا جائے ہر جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے بھی مفید نہیں ہوتی تو اس لیے لوگوں کے لیے مشکلات تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پر رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سفر آداب کے ٹکروں میں سے ٹکڑا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی نیند کو بھی روک لیتا ہے کھانا بھی پینا بھی وقت پر نہیں ہوتا یا اس نہ کا نہیں ہوتا اس طریقے کا نہیں ہوتا جس طرح کے انسان کو حالتیں قیام میں ملتا ہے یا وہ خود کھاتا پیتا ہے وہاں تک اس دور میں تو سمجھنے آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے یقین ہے سفر آج بھی آزاد کا ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے پہلے بہت تیز طرح سواریاں ہوں اور کئی ساری آسائشیں انسان کو میسر ہوں لیکن پھر بھی انسان کی زندگی ضرور قسم سو جاتی ہے انسان کی جو اپنی ترکیب ہوتی ہے اور وہ ضرور انسان کی متغیر ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو سفر ہے اور مدد سفر میں وہ چل رہا ہے تو یقینا جس طرح گھر میں رہتے ہوئے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں کس وقت اس نے سونا ہے کس وقت اس نے بیدار ہونا ہے اس طریقے کا مطابق وہ سو نہیں پاتا بھلے کتنی آرام دہ گاڑی نہیں سونا इसी طرح جو کھانے کا وقت ہوتا ہے اور پھر کس قسم کا کھانا انسان گھر میں تناول کرتا ہے وہ اس کو سفر میں مہیا نہیں پڑھے اس کو طرح طرح کے چٹپٹے کھانے اور جگہ جگہ پہ جس ہوٹل میں بھی جس ریسٹورینٹ میں بھی انسان رکے گا تو اس کو اچھے سے کھانے میسر ہو جائیں گے لیکن اس کی امید کے مطابق اور ممکن ہے کہ اس کی طبیعت کے مطابق انسان کو میسر نہیں ہم کرتے ہیں آپ اپنے سفار کرتے ہوں گے اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ کتنی ہی پرسکون سفر کیوں نہ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان کی زندگی ایک لمحات کے لیے تھمسی جاتی ہے اور وہ سکون اور وہ چین انسان کو حاصل نہیں ہوتا جو انسان کو حالتیں قیام میں ہوتا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں انسان کی نیند ہے وہ بھی ڈسمس ہو جاتی ہے اس کے کھانے کا وقت وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس تاخیر میسر نہیں ہوتا ہے اس طرح کا اس طرح پینا اپنی کیفیت کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا اس لیے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو تو وہ سفر پہ اشتراک کرے سفر کرے ہی نہ حتی تک امکان یہ کوشش کی جائے اس کے انسان کے معمولات اس زندگی تھم جاتے ہیں اگر اس کی زندگی میں یہ اپنی ترتیب ہے نواف میں اذکار ہے ازکار, تو وہ نہیں کر پاتا انسان وغیرہ وغیرہ یہی ساری بات نہیں اس لیے کوشش تو یہ کرے کہ سفر کرے ہی سفر کی نوبت ہی نہ آئے لیکن اگر سفر کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کام کے لیے سفر کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے سفر کیا جا رہا ہے بس اس مقصد کو پورا کریں اور پورا گھر کو واپس لوٹائیں کیا فرمایا پیدا قضا احادوں کو نہ مت ہو محبت ہی کہ جب اپنے کام کو مکمل کر لو تو فوراً واپس آ جاؤ اپنے گھر کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف ٹھیک ہے جی تاکہ گھر والوں کو مزید بھی پریشانی نہ ہو جب انسان گھر پہ نکلتا تو یقیناً گھر والوں کے ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آئے اور نہ ہی خود اپنے لیے بھی پریشانی ہو کہ مزید اپنے آپ کو آزاد کے اندر ڈالے کہ نہ سونا وقت پر ہو نہ کھانا ہو نہ پینا ہو تو اس لیے سفر کے اندر انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو انسان کو خود اپنے آپ کو مشکلات کے اندر دھکیلنا نہیں چاہیے بس اب ضرورت ہے ضرورت کی بنا پر جائیں اور اپنی ضرورت پوری کرے اور واپس چاہیں. یہ ہے حدیث ترجمہ دیکھ لیجیے منا الحذ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے خط آت ٹکڑا ہے من العذاب کا یہ نہ ہو احد و روکتا ہے وہ تم میں سے ہر ایک سے نو مو اس کی وہ تعام کھانے کو وہ شرابہ پینے کو مت ہو جب پورا کر لے فضا مانا پورا کر لینا ٹھیک ہے تو قزہ جب پورا کر لے احدار ایک متو اپنی حاجت اپنی ضرورت حاجت ضرورت اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو جب پورا کر لے میں ہی اس موقع سے. جس مقام پر جس جانب وہ گیا ہے جس جہد میں اپنے کام کرنے کے لیے گیا ہے جب اس مقام سے اس کی حاجت پوری ہو جائے مینور ہی اس موقع سے تو پھل یا عدل اللہ تو چاہیے کہ پنجل بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر مجرد ہی پڑھے پھل یا عادل چاہیے کہ جلدی کرے وہ اپنے گھر کی طرف یعنی جلدی کرے کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ کر ٹھیک ہے کوشش کرے گھر کی طرف جلدی آ